شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو متفرق کو مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کے اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکات دیں اور یہی سچا دین ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہلِ کتاب اور اہلک کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں ان کا سلا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں عبدالعباد آباد ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلاح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے